الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء والا على عليه واصحاب الذين اوفوا عهدا الذين هم خلاصه العرب الاربعه وخير الخلائق بعد الانبياء أما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم <الْعَالَمِينَ> سورہ معیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعی جملہ جس کو امام بہقی نے شعب ایمان میں نقل کیا ہے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے فرمایا اللہ رب العزت نے یا یو حلزین آ منتق اللہ وب تغو علی وسیلہ اے ایمان والو متقی بن جاؤ تقوے والے ہو جاؤ اللہ سے ڈرو وب تغو الوسیلہ اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ حاصل کرو وہ جاہد و فی سبیلی اور اس کے راستے پہ چلنے میں خوب کوشش کرو اللہ کے راستے میں اللہ اللہ کے رسول کے راستے میں چلنے میں جاہدو فی صبیلی خوب جہاد کرو کوشش کرو محنت کرو جوہد کرو لم تفل <تُفْلِحُون> تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے آپ کا دعا جملہ ہے جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو آپ یہ دعا فرماتے تھے اے اللہ برکت عطا فرما رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں اور ہمیں رمضان المبارک والا مہینہ نصیب فرما رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما ہماری صحت اچھی ہو اس میں بھی عبادت کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شمار فرما جن کو رمضان نصیب ہو جائے شابان کا مہینہ شروع ہے دوستو آج دس شعبان ہے پندرہویں شابان کے بارے میں فل جملہ فضیلت ہے اور وہ تقریباً منگل اور بدھ کے شب میں پندرہویں شابان ہے اسی مناسبت کے ساتھ آج کی گزارشات عرض کرنی ہے فرمایا اے ایمان والو متقی بن جاؤ الذین اللہ متقی بن جاؤ تقوی کیا ہے امال صالحہ کو بجا لانا اور گناہوں سے بچنا یہ تقوی ہے جہاں غلطی ہو جائے توبہ اور استغفار کیے جائے اور جب انسان متقی ہو جاتا ہے پھر تقوی کے درجے ہیں پہلے تو نیکیاں بجا لانا ہی مشکل محسوس ہوتا ہے پھر ایک درجہ ایسا آتا ہے کہ نیکی کو بجا لانا آسان ہو جاتا ہے اور نیکی چھوٹ جائے تو مشکل پیش آتی ہے جیسے ایک بندے کو نماز با جماعت تقبیر اولا کی عادت ہے اور اس سے اس کو راحت ہوتی ہے اب اس کی تربیت ہو چکی ہے کسی دن اس کی تکبیر اولہ رہ جائے گی تو اس کو بخار ہو جائے گا دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ گناہوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے جب تک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پاتا تو یہ ابھی متقی نہیں ہوا اس کی مثال صوفیاء نے اس طرح دی ہے کہ جیسے ایک حوض میں پاک پانی بھی آ رہا ہے اور اسی حوض میں پیشاب بھی آ رہا ہے تو جتنا عرصہ لگ جائے پاک پانی آتا رہے وہ حوض کا پانی پاک شمار نہیں ہوگا جب تک کہ اس حوض کو نجاست سے نہیں بچایا جائے گا انسان کی نیکیوں اور گناہوں کی مثال اسی طرح ہے کہ نیکیاں بھی بجا لاتا رہتا ہے ساتھ گناہ بھی کرتا رہتا ہے تو متقی نہیں ہوا بس یہ دونوں کے درمیان میں چل رہا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہے اسی کو تقوا کہتے ہیں شروع میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا مشکل محسوس ہوتا ہے پھر جب تربیت ہو جاتی ہے نیکی اور تقوا انسان کی فطرت ثانی بن جاتی ہے تو پھر کوئی غلطی سے گناہ ہو جائے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پہلے تو گناہوں کو چھوڑنا مشکل تھا اب گناہ چھوٹ گئے کبھی غلطی سے جب کوئی گناہ ہو جائے گا تو یہ بہت اللہ بس بجہالت اس نیک بندے سے کبھی نادانستہ طور پر گنا ہو جائے گا فوراً توبہ اور استغفار کرے گا اور اللہ بھی بڑا مہربان ہے جس کی توبہ اور استغفار کو قبول کر لے گا تو یا فرمایازینتق <تصفح> <يَا يُحَلَّذِينَ> اللہ تقوا اختیار کرو تقوی بتا رہا ہوں امالِ صالحہ کو بجا لانا ارکان اسلام کو بجا لانا اور جو نیکیاں ہیں عوامر ہیں بجا لانا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقوا ہے جو بھی گناہ ہے بعض گناہ چھوٹے ہیں بعض گناہ بڑے ہیں وہ اپنی اصطلاح کے لحاظ سے ہیں وہ ان گناہوں کی جو فہرست ہے نا ان گناہوں کی آپس میں جو کیٹیگری ہے اس میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا ہے ہمارے لحاظ سے سب بھی بڑے ہیں سب سبھی بڑے ہیں جس کو صوفیا نے یوں سمجھایا ہے کہ کسی جگہ بازار کے ایک کونے میں چھوٹی سی آگ لگ جائے چھوٹی سی آگ لگ جائے تو اسے یہ سمجھا جائے کہ چھوٹی سی آگ ہے چھوڑو جی خیر ہے اگر اس چھوٹی سی آگ کو نہ روکا جائے تو ایسا ایستا وہ پورے علاقے کو اپنی لپٹ میں لے لے گی یہ چھوٹے گناہ کی بات ہے ہر گناہ ہر گناہ, ہر گناہ کہ اس کا سزا کی صورت جو ہے وہ آگ ہے آگ بڑا گناہ بڑی آگ ہے چھوٹا گناہ چھوٹی آگ ہے تو چھوٹی آگ بھی اگر کہیں لگ جائے اور اسے نہ بجھایا جائے تو بڑی ہو جائے گی اور جب بجھایا جائے بلکہ ساری مارکیٹ متوجہ ہو جائے گی کہ اس کو بجھانا چاہیے بجھانا چاہیے ادھر دوسرے کا سٹور ہے اسے دوسرے کا یہی سمجھداری ہے یہی اقل مندی ہے تو یہ تو ظاہری دنیاوی آگ کی بات ہے اخروی آگ اس سے زیادہ ہے کلنار و جہنما اشد نار و حرا کلار و جہنما اشد و کہ جہنم کی جو آگ ہے اس کی تپش کی جو فیصد ہے وہ دنیا کے آگ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا میں دنیا میں گرمی کا ہونا یہ جہنم کا ایک سانس کا کچھ حصہ ہے اور سردی کا ہونا سرد جہنم کی سانس کا ایک حصہ ہے اور اس کے اس سے بچنے کے لیے اس سے بچنے کے لیے جو ایک سانس جہنم کا ہے اس سے اس گرمی سے بچنے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے تو جو ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اور جس کی گرمی بھی بہت زیادہ شدت والی ہے اس گرمی سے بچنے کی بھی فکر کرنی ہے اور وہ فکر وہاں کا ائر کنڈیشن وہاں سبزہ زار وہ یہاں کے اعمال ذکر و وزگار اور استغفار ہیں جو وہاں کے لیے آگ کو بجائیں گے حدیث میں آتا ہے نا کہ صدقے سے جہنم کی آگ کو بجھاؤ ولوکان بتم رتن بھلے وہ ایک کھجور کا دانا ہی کیوں نہ صدقے کی توفیق رکھتے ہو وہ دو صدقہ کر کے جہنم کی آگ کو بجھاؤ دنیا میں ندامت کے اپنے آنسو بہاؤ جس سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے ایک بڑے مختصر سے پانی کے قطرے ہوتے ہیں جو انسان ندامت اور توبہ اور استغفار میں مصروف ہو تو سے نکلتے ہیں ہوتے تو چھوٹے سے ہیں دنیا میں تو کسی آگ کو کسی چیز کو یہ نہیں بجھا سکتے آخت کے لحاظ سے جہنم کی آگ کو یہ بجا دیتے ہیں تو بات کر رہا ہوں تقوی کی زندگی. گناہوں سے بچنا دوستوں یہ ضروری چیز ہے ورنہ نیکیوں کے انبار بھی وہ ضائع چلے جائیں گے جیسے مثال آپ کو ڈہ کی دی اور چھوٹا گنا ہو بڑا گنا ہو یہ ہماری نسبت سے نہیں انسان کی نسبت سے سبھی گناہ خطرناک ہیں یہ نہیں کہ چھوٹے گناہ پر گرفت نہیں ہے چھوٹے گناہ پر یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹے گناہ پر گرفت نہیں ہے اب نظر بد چھوٹا گناہ ہے پہلی نظر معاف ہے جو غلطی سے اچانک پڑ گئی کسی غیر محرم پر دوبارہ شوق اور ادارے ارادے کے ساتھ جب غیر محرم کو دیکھتا ہے چھوٹا گناہ ہے لیکن عزیز میں آتا ہے کہ جہنم کے لوہے جہنم کی آگ سے لوہے کی سلاخوں کو دہکا کر اس کی آنکھوں میں سرمہ ڈالا جائے گا ہے تو چھوٹا گناہ یہ جو بتا رہا ہوں بات یہ چھوٹا گناہ بڑا گناہ یہ گناہوں کی فہرست کی آپس میں اپنی اصطلاح ہے ہمارے لحاظ سے ہر گناہ جو انسان کی گرفت کے لحاظ سے ہے وہ ہر گناہ بڑھائے لہذا ہر گناہ سے بچنا ہے اور جیسے گناہ ہو جائے اس سے توبہ اور استغفار کرنی ہے یہ موقع ہے دوستو یہ ہاتھ نہیں آئے گا یہ موقع ہے یہ زندگی یہ صحت یہ جو اوقات فراغت کے یہ دوبارہ نصیب نہیں ہوں گے یہ اللہ کی عنایت و فضل ہے کہ یہ نصیب ہو رہے ہیں اور یہ قیمتی سے قیمتی تر بنائے جا سکتے ہیں دنیا مضرات اللہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں چند سال چند سال رہنے کے لیے اچھی جگہ میں گھر بھی بنایا جاتا ہے گھر میں ہر سہولت رکھی جاتی ہے فلاں فلاں کیا جاتا ہے اور کیا زندگی ہے ستر سال بھی مشکل سے ہے آج کل کی خوراک اور دوائیاں اور آب و ہوا اور فلان جو ہے نا جی یہ ستر سال بھی بڑا مشکل ہے اس ستر سال جو معلوم ہی نہیں ہوتا جنوں کو جن کو تین سو نو سال سلایا نا جی اللہ پاک نے پوچھا کم لب کتنے سوئے آدھا دن کیا جاتا ہے زندگی سلایا حضرت عزیر علیہ السلام کو پوچھا کم لبستہ لبست یومن نو باز یو اللہ کے پیغمبر نے بھی اللہ کے جواب میں سوال کے جواب میں یہ عرض کیا بس دن کا کچھ حصہ سویا ہوں نہیں سو سال سوئے ہو اپنا کھانا بھی دیکھ لو اپنی سواری بھی اب دیکھ دوستو یہ دنیا کی الفاظ استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے انما انما دنیا لاہو یہ دنیا کی زندگی لاہو کیا مطلب جیسے کھیل ہوئی لوگ کھیلنے گئے تماشا دیکھنے گئے کھیل ختم ہو گئی اور وہ ختم ہو گئے مسلمان کھیلنے کے لیے نہیں آیا ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا ادھر ہمارے مسلمان بچیوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے ادھر بم برسائے جا رہے ہیں ادھر یہ کیا جا رہا ہے اور ہم جناب کوئی کھیل میں مصروف کوئی تماشا دیکھنے میں مصروف یہ اس مسلمان کی پہچان ہو گئی ہے یہ نہیں تھی پہچان یہ دنیا ان نال ہے تو دنیا لاہبوم کھیل تماشا ہے لہذا یہ جو چند دن مل رہے ہیں اس پر شکر بجا لایا جائے اور عمال صالحہ کو بجا لایا جائے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی مشق کی جائے جب تک گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا متقی نہیں ہو پائے گا اور یہ عذر کہ جناب دنیا میں رہنا مشکل ہے یوں مشکل ہے یہاں تو یوں ہوتا ہے یہ عذر سوچ لیا جائے روی رحم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ ازر سوچ لیا جائے کہ جب آخرت میں اللہ کے سامنے سوال ہوں گے تو کیا یہ ازر ہمارا قابل قبول ہو جائے گا کہ دنیا میں رہنا بڑا مشکل تھا حالات ایسے تھے ماحول ایسا تھا رسم و رواج ایسا تھا ہم سے نیکیاں نہیں ہو سکی اور گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے دوستوں جس جگہ میں ماحول آپ جیسا سمجھتے ہیں کہ ویسا ہے جیسا بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی مشکل ہے اسی ماحول میں اسی علاقے اسی محلے میں اللہ تعالی اپنا نیک بندہ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ اسی دنیا کا فرد ہے یہ یہاں کی دال ساتھ کھا رہا ہے اسی موسم کی آب و ہوا کو لے رہا ہے یہ کیسا نیک ہو گیا یہ ایسا متقوی ہوگا جب مشکل ہوتی ہے چیز تو سب کے لیے مشکل ہوتی ہے نا جو جو دشوار سمجھو تو دشواریاں ہیں اسلام کو جو دشوار سمجھو تو دشواریاں ہیں جو آسان سمجھو تو آسانیاں ہیں تو گناہوں سے بچنا جب ہمت ہو جائے فیض اعظم تھا اللہ پورا ماحول خراب ہے حتیہ کہ گھرانہ بھی خراب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں قرآن کہتا ہے اِنَّ قانا امتن، اِنَّ قانا امتن، وہ ابراہیم جو زمانہ کا مقابلہ کر کے دکھا دیا کیوں ایمان والے کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے اللہ کے رسول کی مدد ہوتی ہے خصوصی نسرت اور رحمت کے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے تو یہ کیسے کہنا کہ ہمارے لیے اسلام کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے گناہوں سے گناہ تو خود ساختا ہے گناہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں اور اسلام اللہ کی طرف سے عطا ہوا بھائی جو اللہ کی عطا کردہ چیز ہے اس کے اوپر اللہ کی مخلوق کو عمل کرنا مشکل نظر آتا ہے اور جو گناہ انسان نے خود ایجاد کی ہوئی ہے ان کے اوپر عمل کرنا آسان لگتا ہے اور ان کو چھوڑنا مشکل لگتا ہے کیسی نظام دماغ ماقوص ہو چکا اس کا جو ہمارا خالق ہے اس نے جو ہدایات دی ہیں ان پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے اور جو خود بنائے گئے رسم و رواج ان کو چھوڑنا مشکل لگتا ہے جی بات ہے فرمائے آئیوہ اللذین آمن اتق اللہ وابتغو الیہ الوسیلہ ایمان والو متقی بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ کو نوربانی جین بینا کنتم تم تو اللہ مونل و بیما کن تم تدرسون اللہ والے بن جاؤ کو نورانی جین اللہ والے بن جاؤ بیمہ کن تم تو المون کتاب وہ بیمہ کن تدرسون تمہیں تو اپنے پیغمبر پہ جو کتاب نازل ہوئی اس کو جانتے ہو گناہوں کو سمجھتے ہو نیکیوں کو جانتے ہو نیکیاں جاننے کے باوجود بجا نہیں لا رہے ہو گناہوں کو سمجھنے کے باوجود ان سے بچ نہیں رہے ہو کیسے اللہ والے بنو گے یا منتقل ایمان والو متقی بن جاؤ اور تب کو اختیار کرنے کے لیے وب تبو علی اللہ کو تلاش کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وسیلا اپناؤ و جاحید فی سبیلی اور وہ وسیلا یہ ہے کہ اس کے عمال سالخا بچا لاؤ ہم سالخان کی بدولت لال کامیاب ہو جاؤ گے تبو الی اللہ حرت قطع رحمہ اللہ تعالی وسیلہ کی تعریف کرتے ہیں تقرب الله تعالی ہی ولا بے مایورزی ہے الوسیلہ تقرب اہ تعالی بتا بیمایزی ہے وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو اس کا فرمان مان کر اس نے جو ہدایات دی ہیں اس نے اور اس کے رسول نے جو ہدایات دی ہیں ان پر عمل کر کے اور ایسے امال بجا لا کہ جن سے وہ خوش ہو جاتا ہے تو یہ وسیلہ ہے عمل ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے نہ صحابوائر کا نہ لے سنت کا نالے حدیث کا نہ کسی کا الوسیلہ سے مراد ایمان اور عمل صالح ہے گناہوں سے بچنا ہے یہ عمل صالحہ آپ کا ایسا وسیلہ ہے ایسی پونجی ہے آپ کی ایسی دولت ہے آپ کا ایسا ذخیرہ ہے جو آپ کے ساتھ ہوگا قبر میں بھی آگر میں بھی آگے بھی ساتھ ہوگا اور تو سب کچھ رہ جائے گا یا اللہ الیه الوسیلہ یعنی عمال ہو ایمان کو مضبوط کرو جس طریقے سے وسیلا صالحہ کو بجا لانا ہے ایسے ہی وسیلہ گناہوں سے بچنے کا بھی ہے وہ حدیث یاد کرو جو غار میں پھنس گئے تھے ہر کسی نے ایکنے والدین کی خدمت کا وسیلہ دیا ایک نے امانتداری کا وسیلہ دیا اور تیسرے یہ تو دونوں عمالے سال ہوئی ہے نا جی والدین کی خدمت کرنا عمال سالے ہے اور امانتداری خیانت نہ کرنا عمالے سالے ہے دو بندوں نے یہ وسیلہ دیا دعا میں چٹان آگے آ تھی مشہور حدیث ہے تیسرے بندے نے کیا وسیلہ دیا کہ میرے رب میں گناہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا ہدیے بھی دیے تھے پیسے بھی دیے تھے لیکن اس خاتون نے کہا اللہ سے ڈرو میں نے کبھی زندگی میں ایسا گناہ نہیں کیا میں صرف یار تیرے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کیا تھا یہ میری نیکی قبول کر جب اس نے گناہ سے بچنے والا وسیلہ اس شخص نے دیا تو چٹان پوری کی پوری اڑ گئی عمل سالے جس طریقے سے وسیلے کا سبب بنتا ہے دوستو میں سے ہی گناہوں سے بچنا اب تو گناہ کو اس طرح مزین کر کے پیش کیا گیا نا جی جناب کوئی گانے کو گناہ نہیں سنگتا کوئی ناچنے رقص کو, کو کوئی گناہ نہیں سنگھتا کوئی ہجڑوں کو نچانے کو کوئی گناہ نہیں سکتا فلم کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہا کو یہ عجیب بات ہو گئی ہا, یہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس انسان کو جو اشرف المخلوق ہے جس کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا اس کو جہنم کا ایندھن بنایا جا رہا ہے اور گناہ کو گناہ سمجھا سمجھنا مشکل ہو گیا قرآن کیا کہتے ہیں فرمایا لو شیطان تمہیں ہر طرح کی گنا والی چیزیں مزین کر کے پیش کرتا ہے اس کے دھوکے میں نانا ہے چندن کی زندگی ہے اندو حسن الماد اللہ کے کانا عمدہ رہیش عمدہ محلہ تمدہ خوراک عمدہ لباس عمدہ اور زندگی وہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس کی تیاری کرو یارزینہ مرتق اللہ وقت کے راستے میں یہاں جہاد فی سبیل اللہ یعنی گناہوں سے بچنے والا دھیان تو یہ جو مقابلہ ہوتا ہے رسم و رواج کا بدعات کا ان چیزوں کا تو اسی پر تو ثواب ملتا ہے اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کو اسی طریقے سے خاص احوال میں اسلام دے دیا جائے گا اور یوں ہی اس پر عمل کرو کوئی مشکل ہی نہیں ائے گی وزلزلو زلزالن شدیدا جنوڑا جاتا ہے ازمايا جاتا ہے اور یہ زلزلو زلزالن شدیدہ ماحول حالات کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے ولیعلم ان اللہ <سؤال> الذين <سؤال> صدقوا ولیعلم ان اللہ الكاذبين ہم آزمائش میں لاتے ہیں پھر نکھار پیدا کر دیتے ہیں ہمارے کون ہیں اور دوسرے کون ہیں کون ہمارے کے بجا میں جهد جهد مسلسل ایک یاری محنت کو کہتے ہیں جہاد دونوں ہیں صالحہ ہے گناہوں سے بچنا یہ بھی جہاد ہے اور ضرورت پڑے تو کفار کے مقابلے میں تلوار لے کر نکل جانا وہ بھی جہاد ہے دونوں محنت طلب کام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس ہوئے اس جہاد سے واپس ہوئے جس میں تلوار چلی جس میں خنجر چلے جس میں نیزے چلے جس میں بندے شہید ہو گئے کفار کے مقتول ہو گئے مردار ہو گئے, ہو گئے اس جہاد سے جب واپس آئے یعنی قتال سے جب واپس آئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح نصیب فرمائی بہت خوش تھے تو سیر ہے ایک خوشی فتح کے بعد ایک فطرتی چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر بیان فرمایا واض و نصیحت فرمائی فرمایا رجانا رجانا جہاد ال جہاد ال میرے ساتھیوں سنو ہم چھوٹا جہاد کر کے واپس آئے ہیں اور بڑا جہاد جو نفس کے خلاف ہے وہ جاری ہے کتاب کو تلوار والے جہاد کو آپ نے چھوٹا جہاد فرمایا رجا من مینل جہاد السر الل جہاد ہم چھوٹے جہاد سے واپس آئے اس میں تو بڑے جذبات بن جاتے ہیں جناب پھر ترانے بھی شروع ہو جاتے ہیں پھر بھی بجنا شروع ہو جاتا ہے اور شہادت کی فضیلت بھی بیان ہو جاتی ہے جذبات بن جاتے ہیں ایمان والوں کے وہ جہاد چھوٹا ہے جہاد بالقتال آسان ہو جاتا ہے فضیلت بھی بڑی لیکن واپس جب آتا ہے واپس جب آتا ہے جو نفس کے خلاف جہاد ہے یہ تو صبح و شام ہے دن رات ہے پوری زندگی ہے جو نفس کے خلاف جہاد ہے اور یہ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے جس کو ہم سنوار رہے ہیں نا جی بنا رہے ہیں جس کو راحت دینے کے لیے اچھے کاٹن کے کپڑے اچھے پنکھے کنڈیشن یہ سارا کچھ اچھی خوراک اچھی غذا فلاں سب کچھ دیا جا رہا ہے اس نفس کو اور یہ بھی کل ہمارا نہیں رہے گا یہ جسم گواہی خود دے گا ہر حصہ بدن کا بولے گا خاموش زبان ہو جائے گی اس وقت کا عالم کیا ہوگا جس آگ کا ایدن انسا ہو اس آگ کا عالم قران اس کو کئی مقامات پر بیان کرتا ہے میدان حشر کا منظر نقل کرتا ہے فرمایا الی یوم نختم علی افواہم و تتکلم <تصفح> ایدیہم وتشهد ارجلہم بما كانوا یخبوں ایک زمانہ ایک دن میں سا آنے والا ہے مسلمانوں یہ بولتی بند کر دی جائے گی الختم والا افواہ بولتی بند کر دی جائے گی تمہارے جسم کی تو کل آئے دی گم کن غلط جبوں کو پکڑا تھا یہ ہاتھ خود گواہی دیں گے کن کو جاتی کی تھی مکے مارے تھے یہ گواہی تمہارے خلاف دیں گے کن کے سین کر کے نقصان پہنچایا تھا یہ گواہی تمہارے خلاف دیں گے الختی افواہ وہ تو کل منائی دیج لمارے پاؤں تمہارے خلاف یا ہاتھ میں گواہی دیں گے کیا بتائیں گے دماغ کانو یکسیبو جو ہم کیے ہیں وہی وہ بتائیں گے غلط بیانی نہیں کریں گے یا یوحلزین مرتک اللہ دماغ میں یہ بات ہو کہ نیکیاں بجا لانا مشکل اور گناہوں سے بچنا مشکل ہے اس فلسفے کو دماغ سے نکال دو دوستو اس فلسفے کو یہ لادینی فلسفہ مقصد ہے زندگی کا اللہ کے بندے ہر دور میں ایسی میں تو ملک, پاکستان ملک ہے ماشاءاللہ اللہ نیکی پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ان جہاں بظاہر بظاہر بظاہر واقع تن نگر نیکی پر عمل کرنا مشکل ہو تو وہاں بھی اللہ اپنے نیک بندوں کو دکھا دیتا ہے دنیا دیکھ لے کہ یہاں بھی نیک بندے موجود ہیں با پردہ خواتین بھی موجود ہوتی ہیں سوم و سلاد والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں نظر کی حفاظت کرنے والے نظر کی حفاظت کرنے والے بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں ایسے ماحول میں جہاں واقع تن بظاہر ایمان والے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے بازار میں کہہ رہا ہوں کہ جو مشکل ہے تو وقت جوہت کرو یہاں کی محنت ضائع نہیں ہوگی میں یامل مسکالی ذرا ذرا سی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی ہر وہ نیکی جو بظاہر چھوٹی ہو اس کو بھی نہ چھوڑو ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے مغفرت ہو جائے ہر وہ گناہ جو بظاہر چھوٹا ہو اس کو بھی بجا نہ لاؤ ہو سکتا ہے وہی ہلاکت کا سبب نہ بن جائے ہمت سے کام ہوتا ہے دوستو کوئی کام بھی جو ہمت سے آپ کاروبار کرتے ہیں صبح سویرے اٹھ کے آتے ہیں دعائے کرنے آتے ہیں دکان ہی نہ کھولیں گھر ہی بیٹھے رہیں نہ ہمت کریں نہ کوشش کریں کیا ہوگا پھر اسی طریقے سے دفتر میں جاتے ہیں سارا نظام چیک کرتے ہیں ٹائم پر آتے ہیں یوں کرتے ہیں حاضری لگتی ہے گھر میں بیٹھے رہیں پھر کیسے دفتر کا کام یہ بات ادنیا مزرات اللہ خراب بھی دنیا میں جو عمل ہوگا نیکی ہوگا اس کا نہیں عمل بدل ہے <تصفح> اللہ پاک جو نیکی کی گھڑیاں عطا کرتے رہتے ہیں ہر روز ہی شیخ رحمہ اللہ تو کہتے ہیں ہر شب مردتا مردتا مردتا رحم مردتا رحم مردتا رحم مردتا شب قدر قدر است بدانی اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت کی کوئی ممنوع گھڑی نہیں ہے اللہ کے ہاں توبہ کے لیے کہ فلانے ٹائم پر آپ توبہ نہیں کر سکتے کوئی ممنوع گھڑی نہیں ہے ہر وقت آپ اپنے رب کو پکار سکتے ہیں اس لیے تو اس کی شام یہ ہے کہ لا تاخ سے ولا نوم اس کو تو اونگ تک نہیں آتی اس کے دروازے ہر وقت بیت اللہ شریف کے دروازے کے اوپر بیت اللہ شریف کے دروازے کے اوپر بھی یہ لکھی ہے ادعونی استجب لکم قال رب کو استجب لقم اور سالک عبادی انی قریب یہ بیت اللہ کے وہ حد تو کی مشکل ہے، آپ کو ویسے وہ سونے کی تاروں سے لکھا ہوا جو نظر آتا ہے نظر آتا وہ ذرا مشکل ہے لیکن یہ ایتے لکھی ہوئی کہ اپنے رب کو کی کوشش کرو وہ بڑا مہربان اپنے ذمت اور رحمت نازل کر رکھی ہے اور رحمت والی ایتے ہی بیت اللہ شریف کی دیواروں کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی بات یہ مبارک گھڑیاں جو ہر گھڑی مبارک ہے جو میں شیخ شادی کی بات کر رہا ہوں ہر شب شب قدر گھر قدر بدانی ہر رات لہلت القدر کی فضیلت والی رات ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اس میں نیکی بجال آئے صرف دل سے توبہ کریں تو جس گھڑی جس رات کو آپ کی توبہ قبول ہو گئی آپ کے لیے تو وہی لہلت القدر ہے نا جی وہی قیمتی رات ہے جس میں ہماری مغفرت ہو گئی لہلت القدر وہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ پاک, اللہ پاک ہر کچھ دنوں بعد اچھی راتیں اچھی, اچھی گھڑیاں عطا <coughs> فرماتے باپ ہیں باپ کہ یہ غافل باپ چلو عام دنوں میں میرے در پہ نہیں آیا تو ان خاص گھڑیوں میں آ جائے میں, آجائے ام ام آجائے میں, میں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں ہم تو ہر وقت دینے والے ہیں اس کی شان یہ ہے وہ غفار ہے غفار یہ غفار صفت مشبہ مبالغہ کا سی ہے یعنی ایسا غفار ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی غفار ہے ہی نہیں کسی دنیا میں کسی پر ذاتی ہو جائے وغیرہ اس سے معافی مانگو, مانگو, مانگو, مانگو ہو سکتا ہے وہ کچھ باتیں کرے گا کچھ یوں کرے گا بات اللہ پاک ایسا غفار, ایسا غفار ہے کہ گزشتہ گزشتہ کہانی بولے گا بھی نہیں کچھ بھی نہیں رحمت سے نواز دے گا یہ گھڑیاں جس میں پندرہویں صابان یا آگے رمضان کی ہر رات ہر دن پھر آگے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں یا ہر شب جمعہ جمعے کی پوری گھڑیاں خطبے کے لحاظ سے دیگر یہ ساری دعا کی قبولیت والی گھڑیاں اثر کے بعد جمعہ کی پورا دن جمعہ شب جمعہ پندرہویں شابان پندرہویں شابان ابھی اگلے جمعے سے پہلے آئے گی دوستوں اس میں بھی افراد اور تفریح ہو گئے بعض رات نے جو شب برات ہے جس کو پندرہویں شاہان کو کہا جاتا ہے بالکل ہی اس کی فضیلت کا انکار کر دیا ہے یہ بھی غلط ہے فل جملہ شاہ بان کی فضیلت ثابت ہے اور بعض راتیں اس میں بہت, اکار بہت, اکار بہت کچھ لازم کر دیا ہے حتا کہ حلوہ بھی لازم کر دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ کیوں لوگ ہر چیز میں حلوے کو لازم کرتے ہیں لازم کرتے ہیں لازم کرتے ہیں جو بہت کچھ پندرہویں صاحبان میں ڈال دیا جس کا ثبوت نہیں ہے یہ اس کنارے پہ پہنچ گئے اور ایک اور کنارہ ہے جو اپنے آپ کو بڑا محقق سمجھتے ہیں وہ اس کنارے پہ پہنچ گئے کہ پندرہویں صابان کی کوئی فضیلت نہیں ہے اور انکار کر لیا دوستو ایسی بات نہیں ہے فیل جملہ پندرہویں صابان کی فضیلت ثابت ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے پاس جبرائیل آئے مجھے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ پندرہویں شابان میں بہت زیادہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں ان کی مغفرت کر دیتے ہیں پھر مثال میں یوں آپ نے فرمایا کہ جیسے بنو قلب کی بکریوں کے بال ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ گنہ کی مغفرت کر دیتے ہیں جو مغفرت چاہتا ہے جو مغفرت چاہتا ہے عرب میں قبیلے بنو کلب کی بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھی, زیادہ زیادہ زیادہ تھی। آپ بھی بکریاں بہت زیادہ ہوتے ہیں بنو کلب کی بکریاں بہت زیادہ بہت زیادہ ہزاروں میں ان کے بالوں سے بھی زیادہ گنتی میں اللہ تعالیٰ پندرہویں شابان میں گناہ کی مغفرت کرتے ہیں جو گناگار مغفرت طلب کرتے ہیں اسی حدیث کا حصہ ہے لا ينظر الله تعالا الى مشرق ولا الى مشاہل ولا الا قطر اس رات میں اس طرح کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی مگر پہلے اپنے ان گناہوں کی معافی کر کر آ کے آئیں ان مبارک گھڑیوں میں مشرق کی مغفرت نہیں ہوگی کینے والے شخص کی جو دوسرے کے بارے میں کھوٹ رکھتا ہے مجھے فائدہ ہو نہ ہو اس کا تو نقصان ہو خطرناک مرض ہے خطرناک مرض ہے دوسرے کے بارے میں برائی سوچنا کینا ور اس کی مغفرت نہیں ہوگی انسان کی پہچان یہ ہے دوستو خیر الناس اناس الناس زندگی گزارنے کا کامیاب ترین قیمتی ترین نسخہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں تم میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اس کے لیے حدیت کی دعا کرنا یہ بھی فائدہ پہنچانا ہے تو فرمایا اس ایسی مبارک گھڑیوں میں مشرق جو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہراتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی کیناور کی مغفرت نہیں ہوگی قطع تعلقی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی اور یہ قطع تعلقی اس سے زیادہ خطرناک ہے بات یہ سل رحمی ہے ہی. حدیث میں فرمایا سلمان قطع آپ اس رشتے دار کے ساتھ بھی سل رحمی کرو جو آپ کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے جو حدیت دے آپ بھی دو ٹھیک ہے یہ بھی بات لیکن کمال عشق تو وہ ہے نا اتفا باللتی ہی احسن فی الجی بین بین اداوت کا اس کے ساتھ مہربان بن جاؤ جو تمہارے ساتھ دشمنی کرتا ہے پھر دیکھو اللہ کی رحمت جب کہ متوجہ ہوتی ہے تو وہ تمہارا گہرا دوست بھی بن جائے گا بارہ ہاں پہلی چیز کے مشرق کی مغفرت نہیں ہوگی نمبر دو کینا کی نمبر تین قطع تعلقی کرنے والے کی نمبر چار متکبر کی اپنے آپ کو انسان پتنی کیا چیز سمجھتا ہے تکبر کرتا ہے اکڑ کے چلتا ہے حضرت الکمان رضی اللہ عنہ السلام اب مرض الوفات میں اپنے بیٹے کو وسیعت الارض مرحا کلن تخر تخرق الارض ولن تب نے جبال بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں؟ کتنے کہ جن کا معطر بدن تھا مشین چلن تھا جب قبرے کون ان کی کھودی تو نہ تارے کفن تھا یہ انسان قبر کا مہمان تکبر کس چیز کا کرتا ہے وہ جو اس کے پاس اپنا مال ہے اپنی سرداری ہے اپنا سب کچھ ہے نا جی بظاہر اس کے باغات وغیرہ وہ بھی تو اس کے نہیں ختم ہو جائیں گے اور یہ جو حکومتی افسر ہوتے ہیں بڑے بڑے بعض ماشاءاللہ اللہ اچھے بھی ہوتے ہیں کبھی واسطہ نہیں پڑا تو جا کے دیکھو اتنی ٹیڑی کرسی ہو یا تو حکومت کا ملازم ہے ہمارے ٹیکسوں کے ساتھ تو تمہاری تنخواہیں ہو رہی ہیں یہ انسانی خدمت کے لیے تمہیں افسر بڑا بنایا گیا ہے اچھے اخلاق سب سے قیمتی ذخیرہ ہے اچھے اخلاق نبی کی پہچان ہے اچھے اخلاق انسان کو جنت تک پہنچا دیں گے جو انسان آپ کے پاس آیا سائل آیا قرآن مجید نے تو اس حد تک کہا وہ مسائل فلاں کوئی سوال کرنے والا آیا بھلے وہ مستحق گئے جا نہیں ہے آپ سے سوال کیا آپ نہیں دے سکتے تب بھی جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے اور جو حکومتی ادارے ہیں بڑے بڑے اس میں حضرات بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو عوام کے کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ان کی تو ذمہ داری ہے قانون کے خلاف ہے نہیں کر سکتے ہیں اخلاق سے پیش آنا تو بڑی اونچی بات ہے اور یہ کرسی تو بالکل ہی عارضی ہے وہ یار لوگ بادشاہوں سے چھین لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ویسے ساٹھ سال کے بعد روانہ ہو جانا ہے اپنے لگتے جگر کو قیمتی بول دے رہا ہے جاتے وقت اپنی نظریں بند کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی نظریں کھول رہا ہے لا تم سے فلے اے میرے لفظ جگر زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا تکبر نہ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے آجی سے چلنا وقار سے چلنا نہ تکبر کر کے پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے نہ زمین کو چیر سکتا ہے مشرق کی مغفرت نہیں ہوگی ان مبارک گھڑیوں میں کی, کی مغفرت نہیں ہوگی ان مبارک گھڑیوں میں گھڑیوں میں کی مغفرت نہیں ہوگی ان گھڑیوں میں والدین کے نافرمان کی بھی ان مبارک گھڑیوں میں مغفرت نہیں ہوگی پہلے انہیں راضی کریں اور جو شراب پینے کا مریض ہے شراب پینے کا عادی ہے پہلے شراب سے توبہ کر کے آئے پھر اس مبارک گھڑی میں ہم سے اور گناہوں کی معافی جائے تو پھر جملہ دوستو پندرہویں شابان میں فضیلت ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا اذا بکیا نسفم من شابان فلاںسوم شابان میں روزے رکھو بیس کے روزے رکھو تیرہویں چودویں پندرہویں چاند اس میں پندرہویں شاہ خود آ جاتی ہے لیکن جب پندرہ شاہ ہو جائے تو اس کے بعد بہتر ہے روزے نہ رکھو پندرہ شاہ کے بعد روزے نہ رکھو کہیں کمزور نہ ہو جاؤ اصل چیز سے محروم نہ ہو جاؤ حیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ زمانے کا واقعہ ان کا ساتھی صبح کی نماز میں نہیں آیا آپ نے کہا وہ فلانا صبح کی نماز میں کیوں نہیں آیا اس تک پہنچ گئے یہ عمر ہے نا ان کی نیند دو گھنٹے میں پوری ہو جاتی تھی اور ہماری بارہ گھنٹے میں نہیں پوری ہوتی رات کو جو حجت پڑھ کے چکر لگاتے ہیں اس ساتھی پر پہنچ گئے بھائی صبح کی نماز میں حاضر نہیں ہوئے اس نے کہا حضور ساری رات نفل پڑھتا رہا جب صبح کی نماز کا وقت آیا تو آنکھ بند ہو گئی فرمایا ساری رات سو جاتا اور صبح کی نماز بعض پڑھتا تو یہ بہتر تھی حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب اٹھو عبادت کرو طبیعت میں انشرا ہے نیند نہیں ہے عبادت کرو اگر طبیعت صحیح نہیں ہے نیند آ رہی ہے سو جاؤ یہ نفلی نماز کی بات ہے ایسا نہ ہو کہ اس عدیز کو آج کا دانشور مسلمان کہیں صبح کی نماز میں ہی نہ فٹ کر دے کہ موری صاحب نے کہا تھا جب نیند آ رہی ہو تو سو جائے کرو یہ فرائض کی بات نہیں ہے یہ نفل نمازوں کی بات ہے جب رات کو تحجت کے لیے یا نفلوں کے لیے آپ اٹھو طبیعت صحیح نہیں ہے دن کو تھوڑا کام کرے رات کو جلدی سوئے تو بات یہ ہے دوستوں فل جملہ عبادت کرنا علامہ ابن تیمیہ جیسے مشدد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی بڑے متشدد تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ پندرہویں صاحبان کو عبادت کرنی چاہیے یا نہیں حدیثوں سے ثابت ہے یا نہیں کہنے لگے فل جملہ ثابت ہے لیکن اچھی بات ہے اپنے گھر میں اگر عبادت کرے تو اچھی بات ہے بہت زیادہ شور وول وغیرہ نہ ہو خیر قرون کے لوگ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بھی لوگ پندرہویں صاحبان کو عبادت کرتے تھے مسجدیں کھلی رہتی تھیں لوگ آتے تھے عبادت کرتے تھے ذکر و اذکار توبہ اور استغبار کرتے تھے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو عرتِ عائشہ کہتی ہے میں نے رات کو گم پایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر میں باہر نکلی میرے دل نے یہ خیال کیا دیکھو لوگ کتنے انصاف والے ہیں کہ جو دل میں خیال آیا کہ یہ اپنی دوسری بیگم کے پاس کہیں نہ چلے گئے ہوں یہ آیا کہ کئی دوسری خاتون کے پاس چلے گئے ہوں. لیکن مجھے چلنے کی کوئی آواز آئی تو آپ جنت البکی کی طرف جا رہے تھے اہستہ اہستہ میں بھی پیچھے پہنچ گئی آپ جنت البکی میں دعا کر رہے تھے اب میری امت کی مختلف یار میری امت کی مغفرت فرما آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھ کے دیکھیں دوستو جہاں کہیں بھی آپ نے دعائیں کی وہاں مین اور مرکزی دعا یہی ہے یا اللہ میری امت کو ہلاک نہ کرنا میری امت کو ہدایت دے میری امت کی مغفرت فرما اس کو جنت الفردا و فرما دوستو ہمارے ذمہ بھی کوئی حق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے آج کا اجتماعی چندہ بجلی کے بلوں کے لیے اور گیس کے بل کے لیے ہے بجلی کے بل چھیالیس ہزار کچھ روپے ہیں اور گیس کا بل چھبیس ہزار کچھ روپے ہے سب ساتھیوں سے درخواست ہے پوری توفیق کے ساتھ حصہ ملائیں اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول و منظور فرمائے اور اس کا نعم بدل دنیا آخرت میں نصیب فرمائے آج کا اجتماعی چندہ بجلی کے بل اور گیس کے بل کے لیے ہے سب ساتھیوں سے درخواست ہے پوری توفیق سے حصہ ملائیں گے الله أكبر الله اش دور صلیات و السلام علی سید الرسول و خاتم الانبیاء و علی آله و اصحابہ الذین وفوا عهدہ الذین هم خلاصه العرب الاربعه و خیر الخلايق عباد الانبیاء اما بعد فایا ایها الناس وحد اللہ فإن التوحید الرسوۃات واتقوا اللہ فإن التقوا بلاک الحسنات وعليكم بالسنت فإن السنة تهدی للتا ومن اطا اللہ و رسولہ فقد رشد و هدا فَإِنَّ الْبِدَأَةَ تَحْدِيلُ الْماصِيَةِ وَمَنْ يَا سِلَّانَ غَوْرَ رَسُولُهُ فَقَدْ زَلَّ وَغَوَى وَعَلَيْكُمْ بِالْإِحْسَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ أَلَا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْقِمَ دَرَزْكَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجْمِلُوا فِي التَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ نفانا کملاکرو گل رشید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 سلیما اللهم صل على محمد بعادد من صلى وصام وصلي كذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى الله الصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر رضي الله تعالى وان واشدهم في امر الله عمر رضي الله تعالى واستقوم حيان عثمان رضي الله تعالى واقزاهم علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الله في اصحاب لا تتخذوهم من بعد غرضا ومن احببهم فبحبي احببهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في عالم الاسلام اللهم اذل الكفرة والكافرين ومن والاهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم انا نجعل كفنا نحور ونعوذ بك من شرور اللهم لا صلاه الا ما جعلت ووسال ن تتجال الحزن صحللا نذاشيد ت عادل و بعد الله ررحمكم الله ان الله يمر بالعد والاقسان ايتا عز القرب نا عن الفشائ والمنقرري والباغي يا عزكم لاعلكم تذكرون وذكر اذکر الله يزكركم ولاذكر الله تععالىاعلىؤله عظ جل تم هم كبر والله ياعلم ما تتسنونصففسدي هو درمان میں خللا نہوج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 اشهد أن محمد الرسول الله اشهد ان محمدا الرسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الظالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْزِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ إِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرْ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ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 مالکی دین ی نبو یا کنستمین سر تلمست الذین عام عليهم غیر المغضوب عليهم ولا لو يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذَا لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوسِكُ وَسَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً جتی اکبر علا ہوں اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم و اللہ السلام علیکم اللہ. اللہ اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ ولا رسوله محمد مالی اسقاب اجمعین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 یا رب العالمین آئے دن حوادث کے اندر جو مسلمانوں کی ام بات ہو رہی ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما ان کی لغزشوں کو معاف فرما ان کے پس ماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما یا رب العالمین سب بیماروں کو شفا کاملہ ملا مستمرہ نصیب فرما یا اللہ جو بیماری کے علاوہ دیگر پریشانیوں میں اللہ مبتلا ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرما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 ہر طرح کے فتن سے یا اللہ محفوظ فرما یا اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا یا اللہ جو مبارک گھڑیاں آ رہی ہیں یا اللہ ان کی قدر کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین ہر خیر کے سوالی ہیں ہر خیر نصیب فرما یا رب العالمین ہر شر سے اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما ربنا نا تقبل منع الن کا ان العلیم و تب علینہ انت التواب ان الرحیم صلی اللہ تعالی تعالیٰ خیر خلقی محمد مالی اسقہ بھی اجمعین برحمۃ